زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئے صدی میں ہم داخل ہیں کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دا قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ اعوذ باللہ من الشیطان کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے قل انما اعظكم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا ثم تتفت جی کمبئی نی آدی تہ دے میں <متاز> محض تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو اور ایک ایک کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ پھر خوب غور کرو تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بن کر آیا ہے اشمد اللہ واہد لہ شری کلح واشمد محمد رسول رحم رہی الحمد رب مد دو نس یہ سیر سیرات دینا گذشتہ خطبے میں میں نے بیان کیا تھا کہ روزوں رمضان کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ دلوں میں تقوع پیدا کرنا اور اس حوالے سے میں نے مسم الصلاۃ والسلام کے بعض اقتباسات پیش کیے تھے کہ اس کے حصول کے لیے کیا طریقے ہیں اور ہمیں کس طرح اختیار کرنا چاہیے حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے اس مضمون کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے مختلف جگہوں پر اس کی مزید تفصیلات بیان فرمائی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت راسخ ہو جائے اور ہمارے ہر عمل اور خلق سے اس کا اظہار ہونے لگے کیونکہ اگر تکوا نہیں تو کسی بھی قسم کی نیکی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو نہیں ہو سکتی عارضی اور وقتی نیکیاں ہر انسان کسی وقتی جوش اور وجہ سے کر لیتا ہے لیکن اس میں باقاعدگی تبھی آتی ہے جب حقیقی تقویٰ ہوسم علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسان کے متقی ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ عبادت کرنے والا ہو یا صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہا ہو بلکہ متقی وہ ہے جس کا اخلاقی معیار بھی اعلیٰ ہو یا اپنے بیان فرمایا اور وہ اپنے اخلاق پر اخلاق سے دوسروں پر اپنی نیکی اور تقوی کا اثر قائم کرے چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی ہمیشہ ظاہر کی جائے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے تقوا پر چلتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے آ فرماتے ہیں کہ تقوا کے بہت سے اجزاء ہیں اج خود پسندی مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے پچنا بھی تقوع ہے جو شخص اچھے اخلاق کا اظہار کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتفاق لطی ہے آسم فرمایا ایک تو ایک برائیوں سے بچنا یہ تقوع ہے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا یہ تقویٰ ہے جس سے دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا اور یہ سزا اس سزا سے بہت بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو کماتے ہیں یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے لیکن انسانیت کا تقاضہ اور تقوی کا منشا یہ نہیں ہے خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موضی سے انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے موضی سے موضی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے فرماتے ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے فارسی میں کہ لطف کن لطف کے بےگانہ کہ بے گا بےگانے شبق ہلکا بگوش کہ مہربانی سے پیش آؤ تو بے گانے بھی تمہارے حلقے احباب میں شامل ہو جائیں گے اس یہ وہ اصولی بات ہے جو ہمیشہ ہمیں پیشہ رکھنی چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو تقویٰ کتابیں کرتے ہوئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو پھر اس بات کی مزید مذاق فرماتے ہوئے کہ اخلاق سے کیا مراد ہے اور ان کا مقصد کیا ہو اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کا مقصد کیا ہو اور ہمارے سامنے ان اخلاق کا نمونہ کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اول اخلاق جو انسان کو انسان بناتا ہے اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے جو اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں ان سے صرف اتنی مراد نہیں ہے کہ تم دوسروں سے نرمی سے پیش ہو فرمایا کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلال دلالت کرتے ہیں خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے جیسے کان ناک یہاں تک کے بال وغیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے ایسا ہی باطنی کوباہ جو انسان اور غیر انسان میں معابل امتیاز ہیں وہ سب خلق میں داخل ہیں یہاں تک کہ عقل فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں فرماتے ہیں کہ خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں تو فرض کرنا پڑے گا اگر انسانوں کے جو فرائض ہیں وہ ادار نہ کرتا ہو یا مقرر نہ ہوں تو پھر فرض کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ یہ آدمی ہے گدا ہے یا کیا ہے جب خلق میں فرق آ جائے تو صورت ہی رہتی ہے اگر خلق اچھا نہیں اگر فرق نہیں ہے انسان بننے کے لیے تو اللہ خلاق ضروری ہیں اگر ان میں فرق آ جاتا ہے تو پھر ظاہری صورت انسان کی رہ جاتی ہے اور جو اصل انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں مثلاً عقل ماری جاوے تو مجنون کہلاتا ہے صرف ظاہری صورت سے ہی انسان کہلاتا ہے انسان خدا سے کھلاتا ہے کوئی پاگل ہو لیکن اس کی عقل بالکل نہیں ہے جو انسانوں میں عقل ہوتی ہے اسے واری ہو جاتا ہے بس اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور وہ رضا جوئی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتا ہے اخلاق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے ہر آپ کے ہر پہلو سے رضا جوئی کا حصول ہے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کا حصول ہے اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے یہ اخلاق بطور بنیاد کے ہیں اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے اخلاق ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کا رکھنا ہے اگر ایک اینٹ ٹیڑی ہو جائے تو ساری دیوار ٹیڑی ہو رہتی ہے کسی نے کیا اچھا کہا ہے فشتے اول چوں نہت میمار تا تاثریا میروت دیوار کچھ اگر معمار پہلے اینٹ ہی ٹیڑھی لگا دے تو اس پہ بننے والی دیواریں جو ہیں وہ عثمان تک پھر ٹیڑھی جائیں گے پھر آپ فرماتے ہیں ان باتوں کو نہایت توجہ سننا چاہیے اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض ثقافت تو کرتے ہیں بڑے سخی ہیں لوگوں کو دیتے بھی ہیں لیکن ساتھ ہی غصہ پر اور زود رنج بھی ہوتے ہیں غصے میں فوراً آ جاتے ہیں بعض حلیم تو ہیں لیکن بخیل ہیں بڑے حلیم ہیں نرم مزاج ہیں لیکن کنجوس ہیں بعض غضب اور تیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں مگر توازن اور انکسار نام کو نہیں بعض کو دیکھا ہے کہ توازن اور انکسار تو ان میں پرلے درجے کا ہے مگر شجاعت بالکل نہیں ہے یا تو غصّے میں آ گئے تو کے تو عاجزی کوئی نہیں اگر ساری عاجزی دکھائیں گے تو پھر جہاں بہادری کی ضرورت ہے وہ خلقن میں ختم ہو جاتا ہے فرمایا کہ یہ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ انا کا اللہ قلع نظیم اور زندگی کے ہر میدان میں آپ نے اپنے خلق کے وہ نمونے قائم کر دیے جو اپنی مثال آپ ہیں اور جس پر اپنی طاقت اور فساد کے مطابق چلنا ہر مومن کا فرض ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ہے کہ آپ فساد بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت میں حیران کر دیتے ایسی تقریر اور ایسی فساد بھی آنی ہے کہ بڑا مجمع جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں ثقافت پر آتے ہیں تو سونے کا پہاڑ بخشتے ہیں ہلم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایک بڑے عظیم و شان درخت کی ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر جز سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے اس کا پھل اس کا پھول اس کی چھال اس کے پتے غرضی کے ہر چیز مفید ہے پھر آپ فرماتے ہیں آ حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید آپ کے خلق کے بارے میں کہ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے سبحان اللہ کیا آشان ہے فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ کیسر و کس طرح کے پاس بھی نہ ہوں آپ نے وہ سب ایک سائل کو بخش دیں یہ کا یہ اظہار ہے اب اگر پاس نہ ہوتا تو کیا بخشتے پھر ایک اور رنگ ہے اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا تو یہ کیوں کر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار کو باوجود مقدرت انتقام کے بخش ہیں قدرت رکھتے ہیں طاقت ہے اس کے باوجود بخش دیا جنہوں نے صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلات و السلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تصریفہ علیکم اليوم میں نے تمہیں آج بخش دیا اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاق فاضلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں کر ظاہر ہوتے آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا خلک بتلاؤ جو آپ میں نہ ہو اور پھر بدرجہ عائد کامل طور پر نہ ہو بس یہ وہ کامل نمونے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رسول کے اسوے کی تم بھی حت الوسع اپنی طاقت اور اپنی استدادوں کے مطابق پیروی کرو اس اسوے کی پیروی کرنے پیروی کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی ایک جد و جہد کرنی ہوگی صرف یہ کہہ دینا کہ اسوے اس پر اس ہم کس طرح چل سکتے ہیں یہ کافی نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ اسوہ ہے جو بڑا اعلیٰ نمون کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تم نے پیروی کرنی ہے <تصفح> اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کے لیے کوشش اور مجاہدے کی ضرورت ہے فرانچہ اس بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا دعا سے کام نہ لے گا وہ غمرہ جو دل پر پڑ پڑ جاتا ہے دور نہیں ہو سکتا وہ سختی اور طریقی اور روک جو پیدا ہو گئی ہے دل میں وہ دور نہیں ہو سکتی جب تک مجاہدہ نہ کرو جب تک دعا نہ کرو پھر اس کے ساتھ ہی کوشش اور دعا دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر رو ماں بومن حتٰ یو گیے رو ہیں یعنی خدا تعالیٰ ہر قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا ہے جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے ہمت نہ کرے شجاعت سے کام نہ لے تو کیوں کر تبدیلی ہو فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لا تبدیل سنت ہے جیسے فرمایا ولند جدار سنت اللہ ہے تبدیلا بس ہماری جماعت ہو یا کوئی کوئی ہو وہ تبدیل اخلاق اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب مجاہدہ اور دعا سے کام لے ورنہ ممکن نہیں ہے پھر حضرت مسلمہ علیہ السلاۃ اس بات بیان کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسان کے اخلاق جتنے بھی گرے ہوئے ہوں اگر اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح ہو سکتی ہے جیسا کہ پہلے بھی فرمایا کہ اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا آپ نے اس بارے میں حکما کے نظریات بھی کبھی ذکر فرمایا ہے اور ایک مثال بیان فرمائی ہے چانچہ فرماتے ہیں کہ حکما کے تبدیل اخلاق پر دو مذہب ہیں ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے اور دوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ قادر نہیں اصل بات یہ ہے کہ قسل اور سستی نہ ہو اور ہاتھ پیر ہلاوے تو تبدیل ہو سکتے ہیں سستی نہ دکھاؤ مجاہدہ کرو تو اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں فرمایا کہ مجھے اس مقام پر ایک حقائق یاد آئی ہے اور وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلسفر افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک آنے والے کا حلیہ اور نقوش نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا اندر نہیں آنے دیتا تھا اس کا حلیہ اور اس کی ظاہری حالت وغیرہ جب تک پتہ نہ کر لے اندر نہیں آنے دیتا تھا اور وہ قیافہ سے استمباد کر لیتا تھا کہ شخص مز... مذکور کیسا ہے جو شخص آیا ہے وہ کیسا ہے اندازہ لگا لیتا تھا ان باتوں سے کس قسم کا ہے نوکر میں آ کر اس شخص کا حلیہ لیا پر معمول بتایا تو افلاطون نے جواب دیا کہ اس شخص کو کہہ دو کہ چونکہ تم میں اخلاق رزیلا بہت ہیں میں ملنا نہیں چاہتا اس آدمی نے گھٹی اخلاق کے مالک کو تو میں تمہیں نہیں ملنا چاہتا اس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب سنا تو نوکر سے کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے مگر میں نے اپنی عادت رضیلہ کا قلعہ کمہ کر کے اصلاح کر لی ہے ختم کر ہیں گندی باتیں بدخلاقیاں اس پر افلغم نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے چنانچہ اس کو اندر بلا لیا اور نہایت و عزت و احترام کے ساتھ اس سے ملاقات کی آپ فرماتے ہیں کہ جن حکما کا یہ خیال ہے کہ تبدیلیاں اخلاق ممکن نہیں وہ غلطی پر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملازمت پیشہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں جب وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں پھر اگر ان کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے تو اس پر نگاہ نہیں کرتے پھر آپ اخلاق کی درستی کی توجہ دلاتے ہوئے ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان پر جیسے ایک طرف نقص فی الخل قز آتا ہے یعنی کہ اس کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی بناوٹ میں ظاہری بناوٹ میں جسم کی جسے بڑھاپا کہتے ہیں اس وقت آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں کان شنوار نہیں ہو سکتے غرض کے ہر ایک عضو بدن اپنے کام سے آری اور معطل کے قریب قریب ہو جاتا ہے اسی طرح سے یاد رکھو کہ پریہانہ سالی دو قسم کی ہوتی ہے بڑھاپا دو قسم کا ہوتا ہے تبھی اور غیر طبی طبی تو وہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ظاہری جسم کا بڑھاپا ہے یہ تبھی بڑھاپا ہے اور غیر طبیع وہ ہے کہ کوئی اپنے امراضِ لاحقہ کا،, کا فکر نہ کرے جو مسجدیں ہیں اس کو ان کی فکر نہ کرو تو وہ انسان کو کمزور کر کے قبل از وقت پیرانا سال بنا دیں گے بوڑھا کر دیں گے اگر فکر نہیں کرو گے تو جیسے نظام جسمانی میں یہ طریق ہے اگر کمزور بیماریوں کا علاج نہ کرے انسان تو کمزور ہو جاتا ہے جسم یہ جسمانی نظام میں ایک طریق ہے دو طرح کے ایک طبی بڑھاپا عمر کے ساتھ سے بڑھاپا آتا ہے ایک غیر طبی بڑھاپا جو بعض ایسی وجوہات سے آتا ہے انسان پر یا کمزوری آتی ہے جو بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہے فرمایا کہ ایسا ہی اندرونی اور روحانی نظام میں بھی ہوتا ہے ایک ظاہری نظام میں جس طرح یہ دو طرح کے بڑھاپے ہیں اسی طرح اندرونی اور روحانی نظام جو ہے اس میں بھی دو طرح کے بڑھاپے ہیں اگر کوئی اپنے اخلاق فاصلہ کو اخلاق فاضلہ اور خسائل ہسلوں سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو برے اور گندے خیالات ہیں ان کو اچھے خیالات اور اچھے باتوں سے تبدیل نہیں کرتا تو کوشش نہیں کرتا تو اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت اور قرآن کریم کی تعلیم سے یہ امر بات ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا ہے لیکن اگر کسل اور سستی انسان پر غالب آ جاوے تو وہ ہلاکت کے اور کیا چار ہے اگر ایسی بے نیازی سے زندگی بسر کرے جیسی کہ ایک بوڑھا کرتا ہے تو کیوں کر بچاؤ ہو سکتا ہے <تصفح> بس آج کل اس سستی کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمان مہیا فرمایا ہے اس محاور میں اخلاق کی بہتری کی طرف بھی ہر ایک توجہ دینی چاہیے اور دوسرے کمزوریوں اور گناہوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اگر توجہ نہ کی اس ماحول کے باوجود تو جیسا کہ مسیم علیہ نے فرمایا کہ پھر بڑھاپے کی حالت میں چلا جائے گا انسان اور اس میں زندگی ختم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بغیر تقوا کے پھر انسان حاضر ہوتا ہے پھر حصول اخلاق کے لیے توبہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور معت چیز ہے اخلاق اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے ہیں تو وہ بھی توبہ سے حاصل ہوتے ہیں صرف توبہ یہ نہیں گناہوں سے معافی مانگ لی بلکہ اگر اعلیٰ اخلاق پہ چلنا ہے ان کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے بھی توبہ بڑی ضروری ہے اور فمایا کہ اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے یعنی جو شخص اپنے اخلاق کے کی تبدیلی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے تین شرائط ہیں گدو ان کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبہ تو نسو کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی ان ہر شے شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اخلاق کہتے ہیں یعنی ان خیالات فاستہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خسائل ردیہ کے محرک ہیں جو رد کرنے کے لائق چیزیں آتے ہیں بہبودہ خیالات ہیں بد اخلاقیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضروری ہیں پہلی شرط جو ہے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے اور پہلی شرط کس طرح ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے کس طرح دور کرنا ہے اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں تصور انسان جب تصور کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کا انسان کی طبیعت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ رہتا ہے عمل میں آنے سے پہلے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصور تصوری صورت رکھتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز یا خیال جب عمل میں آتا ہے اس سے پہلے وہ ایک خیال ہوتا ہے ایک تصور ہوتا ہے بس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالات فاستہ اور تصورات بد کو چھوڑ دے مثلا اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہو تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلی ضروری ہے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بصورت قرار دے اور اس کی تمام قسائل رزیلہ کو اپنے دل میں مستاثر کرے کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے راتے ہیں میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے بس جو خیالات بد کا موجب سمجھے جاتے ہیں ان کا کلا کماں کرنا کرے یہ پہلی شرط ہے تصور میں ان کو گندہ سمجھے دوسری شرط ندم ہے یعنی پشمانی ہے اور ندامت ظاہر کرنا ہر ایک انسان کا کانشس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنوع کرتا ہے مگر بدبخت انسان فرمایا مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے کام نہیں لیتا اسے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پیشمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں یہ دنیا کی لذات جو ہیں بالکل عارضی چند دنوں کی ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حز میں کمی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب کہ بیکار اور کمزور ہو جائیں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا بس جب کہ خود زندگی میں یہ لزاج سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان فرماتے ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اخلاح کا خیال پیدا ہو یعنی خیالات فاسدہ اور تصورات بہودہ کو قلعہ کما کرے جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کیے پر پشمان ہو تیسری شرط عزم ہے یعنی آئندہ کے لیے مسم ارادہ کرنا پکا ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا اور جب وہ مدامت کرے گا تو خدا اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ سیاحات اس سے قتم زائل ہو کر اخلاق حسنا اور افعالِ حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے اور یہ فتح ہے اخلاق پر اس پر فرمایا کہ اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے جیسے فرمایا ان القوت لاہ جمی ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور انسان ضعیف البنیان ہے ضعیف البنعان تو کمزور ہستی ہے خلے قل انسان ہو ضعیفہ اس کی حقیقت ہے پس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر سے شرائط کو یہ تینوں شرائط جو ہیں کو کامل کر کے انسان قسل اور سستی کو چھوڑ دے اور ہمتن مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ تبدیل اخلاق کر دے گا پھر ان برے اخلاق چھوڑنے کے لیے جو کوشش کرنا ہے اور جو چھوڑتا ہے اس کے بہادر سے بہادر سے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں شہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں کو پہلوان نہیں ہمیں چاہیے بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں ایسی طاقت رکھنے والے لوگ چاہیے جو تبدیلی اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شہزور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے طاقت والا وہ نہیں ہے جو کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے فرمایا کہ اصلی بہادر وہ ہے جو تبدیل اخلاق پر مقدرت پاوے بس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیلی اخلاق میں صرف کرو کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور كوی اجاز اخلاق ہی کا دیا گیا جیسے فرمایا اناكل خلك نظیم یوں تو آن حضرت وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ بیال ام اسلام کے معذات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں مگر آپ کے اخلاقی اعزاز کا نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی آ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیاح کو چھوڑ کر عادات زمیمہ کو ترک کر کے خسائل ہسنا کو لیتا ہے اس کے لیے برائیاں چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہی کرامت ہے مثلا اگر بہت ہی سخت تن مزاج اور غصے ور ان عادات بد کو چھوڑتا ہے اور حلم اور افو کو اختیار کرتا ہے تو یہ امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے تو بے شک یہ کرامت ہے یا افق, افق کو اختیار کرتا ہے یا انساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے تو بے شک یہ کرامت ہے اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی کرامت ہے پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ خلک کے خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نزدیک بھی اور لق کے نزدیک بھی یہ کرامت ہو جائے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے عائضی پیدا کر کے خود پسندی کو چھوڑ کر انکساری اختیار کر کے صحافت کی عادت پیدا کر کے حسد کی عادت کو چھوڑ کے ہمدردی کی عادت پیدا کر کے یہ خوبیاں اختیار کرے اور برائیاں چھوڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی کرامت ہے فرمایا کے بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارقاطت نشان کے قائل نہیں ہوئے لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا ہے اور بجوز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی بس فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سوانے میں اس امر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا اب یہ بیان فرمایا تھے ایک مجلس میں مسجد بیٹھ کے اس مجلس میں جب یہ فرما رہے تھے تو چند سکھ فقیرانہ لباس میں آئے نشہ چڑھا ہوا تھا ان کو وہ بھی اس مجلس میں آ گئے. انہوں نے آ کر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسی بکواس کی کہ ممکن تھا کہ اس بہشتی مجلس میں بھانگ پڑے کچھ بے چینی پیدا ہو جائے بر... مگر فرماتے ہیں کہ مگر ہمارے صادق امام علیہ السلام نے اپنے عملی نمونے سے یہ اخلاقی کرامت جس کی ہدایت فرما رہے تھے وہ دکھائی جس کا اثر سامعین پر ایسا پڑا کہ اکثر ان میں سے چلا چلا کر فرتے جوش سے رو پڑے اور وہ شریر آخر پولیس کے ہاتھ جا کر پٹے آخر پولیس نے اگر ان کو پکڑ لیا اور ان ان سے پھر پٹائی کی ان کی جسے کہتے ہیں ان کا ہو گیا پھر ایمان لانے کے مختلف وجوہ کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فاسق آدمی جو انبیاء کے مقابلے پر تھے خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تھے ان کا ایمان لانا معجزات پر منحصر نہ تھا اور معجزات اور خوارق ان کی تسلی کا باعث تھے بلکہ وہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو ہی دیکھ کر آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے اخلاقی معیزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتداری معذات نہیں کر سکتے التحکامت قوک کرامت کا یہی مفہوم ہے اور تجربہ کر کے دیکھ لو کہ استقامت کیسے کرش میں دکھاتی ہے کرامت کی طرف تو چندہ التفات ہی نہیں ہوتا خصوصاً آج کل کے زمانے میں لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ فلان شخص با آدمی ہے تو اس کی طرف جس کا جو رجوع ہوتا ہے وہ کوئی مخفی عمر نہیں فرمایا اخلاق حمیدہ کی زد ان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو کئی قسم کے نشانات کو دیکھ کر بھی اطمینان اور تسلی نہیں پا بات یہ ہے فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ بعض آدمی ظاہری معذات اور خوارک کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور بعض حقائق اور معرف کو دیکھ کر مگر اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہدایت اور تسلی کا موجب اخلاق کے فاضلہ اور التفاط ہوتے ہیں بے شمار لوگ آج کل بھی اہمیت داخل ہوتے ہیں کسی نہ کسی احمدی کے اخلاق سے متاثر ہو کر یا مجموعی طور پر جماعت کے اخلاق سے متاثر ہو کر احمدی ہو رہے ہوتے ہیں پس ہر احمدی کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اخلاق صرف اسے طبقہ میں بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک دینی فریضہ ہے اور دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے اس لیے ہر احمدی کو اپنے اخلاق کا پر نظر رکھنی چاہیے ایمان کا طریق کیا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے اپنا زور لگانا جو جتنی طاقت ہے اس کو خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اصلاح کے لیے یہ ایمان حاصل کرنے کا طریقہ ہے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا بس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق نیت سے مانگو فرماتے ہیں کہ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا ہی اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے کرامت سے عجب اور پندار مراد نہیں ہے کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ عجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں پس یہ شیطانی بسفسہ ہے دیکھو یہ کروڑھا مسلمان جو زمین کے مختلف حصوں میں نظر آتے ہیں کیا یہ تلوار کے دور سے جب اور یہ کراسے ہوئے ہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے فرماتے ہیں کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بازوں کی کرامتی دیکھی اور اس کا اثر پڑا انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا نہ تلوار کو دیکھا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی روح ہی ایسی کوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اخلاق بھی رز کی طرح ہیں اور ان کا اظہار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کے خرچ کرنے کی طرح ہے اور یہ بھی تقویٰ کی ایک, ایک عملی جزو اور حصہ بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں یہ غلط ہے کھانے پینے کی چیزیں صرف رزق نہیں ہیں پیسہ مال رزق نہیں ہے فرمایا کہ جو کچھ کواک کو دیا جاوے جا جا جا جا جا جا وہ بھی رزق ہے علوم و فنون وغیرہ معرف و حقائق عطا ہوتے ہیں جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو سب رزق ہے ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں اس بندے کی صلاحیتیں اس کے اخلاق اس کا مال ہر چیز فرمایا کہ رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق علم کا دینا تو ظاہری, ظاہری ہے یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو کچھ نہیں دیتا بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مذائقہ کرے کنجوسوں کوئی کئی قسمیں ہیں. ہر ایک قسم جو کسی بھی طرح اپنے بعض جو اس پہ صلاحیتیں ہیں یا مال ہے اس کو چھپاتا ہے وہ کنجوس ہے بخیل ہے فرمایا محض اس خیال سے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ گا تو ہماری بے قدری ہو جائے گی یا آمدنی میں فرق آ جائے گا شرک ہے کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازق اور خدا سمجھتا ہے اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پیش آوے جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں پہلے تو اخلاق حاصل کرے پھر ان اخلاق کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے یہ اس کو جس کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو دینے کا اظہار ہے فرمایا وہ لوگ اس کے نمونے کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جب نمونے قائم کرے گا انسان اپنے اخلاق دکھانے کے تو لوگ بھی پھر بااخلاق ہونے کی کوشش کریں گے فرماتے ہیں کہ اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور ان کی الفاظ کی نرمی سے کام لے نہیں بلکہ شجاعت مروت عفت جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں ان کا بر ماحول استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے اپنی جماعت کے افراد کے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آفرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہم سائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے اس کا اثر ہم پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء خیز و غضب میں مبتلا ہے کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے ہاں حضرت سلم ازواج وسلم کی ازواچ مظاہرات کو محات المومنین کہا گیا کہا ہے گویا کہ حضور آمۃ المومنین کے باپ ہیں جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز سے مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے فرماتے ہیں کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے برائیاں ہیں اپ لوگوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بدنام کر رہے ہو جماعت کو اور کوئی بیٹا یہ ہے فرماتے ہیں کہ کوئی پسند کرتا یہ کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے تو وائف کے ہاں جائے کمار بازی کرتا پھرے شراب پیوے یہ ایسے افعالِ کبیہ کا مرتخب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجود ہیں میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبانِ خلق بند نہیں ہو سکتی اگر کوئی کرے تو پھر دنیا ہاتھ اٹھا, اٹھاتی ہے لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے جماعت میں جب شامل ہوئے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو ہند اللہ ماخوذ ہوتا ہے اللہ کے ندیگوں پکڑا جائے گا قابل موقضہ ہوگا کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راسیں معروم رکھتا ہے بس جہاں تک فرماتے ہیں جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو جہاں آجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ خوشبو اور خضو سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی ہاتھ خالی واپس نہیں ہوتے ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں فرماتے ہیں یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اپنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں بکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں اس عمر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں بس ہمارے ہر عمل سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کی بیت میں آ کر اپنے اندر اخلاقی تبدیلیاں پیدا کی ہیں پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور پھر لوگوں کو یہ بتائیں بھی اور یہی کا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمیں تقوی پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا حسنہ کو سامنے رکھنے اور اعلیٰ اخلاق کہ ہر وقت اظہار کی توفیق تعفرم فرمائے اور ہم حضم السلم علیہ السلّۃ السلام کی خواہش کے مطابق ہی اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں نماز کے بعد میں دو جناز غائب بھی پڑھاؤں گا ایک ہے مکرم لطرحمان محمود صاحب امریکہ کا جو مکرمیاں طاء صاحب کے بیٹے تھے ستائیس مئی دو ہزار سترہ کو ان کی وفات ہوئی اِنََََََََََََََََََََ اللّہ ون علہ راجعون ان کا تعلق بھیرے سے تھا اور ان کے دادا حضر میاں کریم دین صاحب عزتان ہو فض وسيم علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں جن نے اٹھارہ سو چورانوے ميں وياد كى تھى دوسرا جنازہ ہے عيز مرزا عمر احمد صاحب کا جو صاحب دادا ڈاکٹر مرزا صاحب روم کے بیٹے تھے جو پانچ جون دوپہر دو بجے دائر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربا میں سڑسٹھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی یہ میرے عام عمر بھی تھے بچپن کے ساتھی کٹھے ہم کھیلتے بھی تھے بچپن میں بڑی خوبیوں کے مالک تھے اور خلافت کے بعد تو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ بالکل وہ ایک عزیز ہونا رشتہ دار ہونا ہم عمر ہونے کے باوجود اور پا بھا اس کے بچپن سے اکٹھے پلے پڑے ایک بالکل احترام کا جو حالت تھی اور جو عقیدت تھی بالکل ایک مثالی بن چکی تھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے الحمدللہ <سلام> <سلام> الحمد للہ کلو بلاہ من شروع سی من میا دلہ فلا م محمد ان محمدا وا دل قرباشا والکر لوست مطلب ایک رول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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم کم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع نے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ابھی آپ نے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالی بن اصر العزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ جو انہوں نے اس جمعہ یعنی کہ نو جون کو ارشاد فرمایا سنا اور یہ ہمارے پروگرام کا طریق ہوتا ہے کہ اتوار کو جو ہمارا پہلا گھنٹا ہوتا ہے اس میں ہم خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اور جو وہ خطبہ رکھتے ہیں جو بالکل تازہ ہوتا ہے یعنی کہ اسی اتوار سے متصل جو جمعہ ہوتا ہے وہ اس جمعہ کا خطبہ جمعہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں آج معذت کے ساتھ آج اس وقت افطار کا ٹائم چند منٹوں میں ہوگا تو ہمارے پروگرام میں آج تھوڑی سی جو تبدیلی ہے رمضان کے مبارک ایام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اذان پیش کرتے ہیں جب ٹرانٹو کے علاقے میں افطار کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم وقفہ دیتے ہیں اور پھر پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس طرح یہ تھوڑا سا ہمارے پروگرام میں تب ایک تبدیلی ہے جو انشاءاللہ رمضان کے ماں کے لیے ہے کہ ہر ہفتے اور اتوار دونوں جب بھی روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں اذان پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام جو ہے وہ معمول کے مطابق جاری رہتا ہے سامین ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جو آپ ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السّلام اللہ وبرکاتہ رضا صاحب ہمارے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں خود مطالعہ کر کے ماتعمدیہ میں شامل ہوئے پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور ان موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں جن کا تعلق اترا ان اعتراضات سے ہوتا ہے جو یا امام جماعت احمدیہ یا جماعت احمدیہ کے خلاف جو کیے جاتے ہیں عام طور پہ اور اس پہ یہ ایک بطور بہت ہی مدلل طریق پر حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان رکھتے ہیں اور پھر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ موضوع کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو اور پھر ان کا جواب پائے یہاں میں عرض کر دوں کہ ہمارا مقصد نہ کوئی بحث باحثہ ہے نہ کسی کی دلہ زاری ہے ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہیں تاکہ وہ غلط فہمیہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ان باتوں کو سن کر یا ان کتابوں کو یا رسائل کو پڑھ کر جو جماعت دیا کی مخالفت میں کہیں یا لکھے جاتے ہیں ان کا صحیح جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اس پروگرام کو پیش کرنے کا اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اب ٹورنٹو کے علاقے میں جو ہے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی خدمت میں اذان پیش کی جائے گی اور اذان کے بعد آپ کے جو پروگرام ہے وہ واپس لے کے آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہو تو ٹورنٹو کے علاقے میں نماز مغرب کی اذار اللہ اکبر اللہ اشحد اللہ علاح اللہ اشحد اللہ اشد ان محمد رسول الله سونے في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني شهيد شاهد ناصح من مند مب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 رحمة للعالمين محمد يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وابعث انساني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني رسول مبين رسول أمين طه أحمد محمد أول العابدين خاتم أول نبينا رحمه للعالمين محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد النبي الأمي البشير القاسم النذير المبين محمد أول المسلمين أول المؤمنين داعيا إلى الله محمد يا ربي صل على نبيك دائمًا في هذه الدنيا و يا ربي على نبيك الدنيا و باثنساني شاهد ناصح أمين منذر مبشر محمد أول المسلمين أول المؤمنين داعيا إلى الله نیور کے دیا سسرے آد نجنیا و باسی دنیا و با یور دنیا سسر اعلی باللہ من الشیطان الرجیم سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ ایک بار پھر افطار کے بعد آپ سے دوبارہ رابطہ ہو رہا ہے اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے موزوں مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیے اس کے بعد ہم اسٹوڈیوز کی لائن کھولیں گے اور آپ کی کالز لیں گے تو اس مزید ٹیلی فون نمبر اور ای میل میں اس وقت عرض کروں گا اب ہم اپنا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی ادھر صاحب بسم اللہ جی جاکم اللہ مکرم صاحب جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت اور اس کی جو افادیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم متقی ہو جائیں تو خدا نے فرمایا کہ لال لاکم تتکون اور جو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے روحانی طور پر اس کے اندر تقویٰ آ جائے اور زمین پر ایک سلامتی والا ماحول جو ہے وہ پھیل جائے اور یہی دین کا مقصد ہوتا ہے اور خاص طور پر اسلام کا یہی مقصد ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنے رسولوں کو محبوس فرماتا ہے کہ وہ یا تو ایک نیا پیغام لے کر آتے ہیں یا کسی مسخ شدہ پیغام کو درست طریقے سے پیش کرتے ہیں یا پھر بھولے ہوئے محفوظ پیغام کو جو لوگوں کے ذہنوں سے بلا دیا گیا ہوتا ہے اس کو وہ دوبارہ زندہ کرتے ہیں اس کا احیاء کرتے ہیں لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ ربانی بن جائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بہت سی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے اس مقصد کو اس میں سے ایک میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو آیات ہیں اصل میں سور عالمران کی اسّی اور اکاسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باللہ من الشیطان الرجیم ما کان علی بشرین کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ایوتیا اللّہ کتاب و الحکم کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کتاب اور حکمت و نبوتا اور نبوت سما پھر یقول الناء وہ لوگوں سے یہ کہے کون عبادن لی میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ اللہ کے سوا ولاکن اور لیکن کنو ربانی ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ بے کنتم تم تو اللّم الکتاب اس لیے کہ تم کتاب کا علم حاصل کرتے ہو کتاب پڑھاتے ہو و تم تدرس کے تم اسے پڑھتے ہو تو پڑھنا اور پڑھانا کتاب کا وہ اس لیے ہے کہ انسان ربانی بن جائے اور اس پیغام کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم ربانی بن جائے اس کے بندے نہیں بننا اللہ کے بندے بننا ہے اور اگلی یاد میں فرمایا کہ ولا یام و رقم اور وہ تم کو اس بات کا حکم بھی نہیں دیتا انتخل ملائکا تھا وََََََََََََََ نبى اربابا كہ فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباب بنا لو يعنى یعنی رب بنا لو ارباب رب کی جمع ہے ا يام و ركم بالكفر ہے تم کو وہ کفر کی تعلیم دے گا بعد اس انتم مسلم ہوں بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو يعنى یعنی تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ تم کو کفر كفر تعلیم دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مقصد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو محبوس فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب ان کو زمین پر بھیجتا ہے تو لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اللہ والے بن جائیں اور اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ قائم ہو جائے اور زمین میں جیسے میں نرض کیا کہ ایک سلامتی والا ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام نے مبوس ہو کر ہمیں اسی طرف بلایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک گہرا تعلق جو ہے وہ اس کو پیدا کرنے کی تلقین فرمائی تعلیم فرمائی اور اس کے بہت سے پہلو ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے بھی رہتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو بیان کریں گے میں نے آپ کے لیے اس میں سے آج ایک پہلو ڈھونڈا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا کر سکتا ہے ایک مضبوط رشتہ استوار کر سکتا ہے اور وہ پہلو ہے توبہ اور استغفار کا حضرت مسیح محدودہ السلۃ والسلام نے نہایت ہی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ اس پہلو کو بیان فرمایا ہے کیونکہ سامعین جب انبیاء مبوس ہوتے ہیں تو اس وقت انسانیت عام طور پر گناہوں میں گردن گردن تک دھنسی ہوتی ہے اور شیطان کی گویا حکومت قائم ہو چکی ہوتی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے دماغوں پر اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نبی کو محبوب سرماتا ہے اور وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنی روح پر اپنے دل و دماغ پر یہ جو گند چڑھا لیا ہے اور جو بری طرح سے تمہارے پر تاری ہے یہ جو تاریکی چھائی ہوئی ہے ہر طرف اس گند کو کیسے دھویا جا سکتا ہے اس تاریکی کو کیسے نور میں بدلا جا سکتا ہے اور اس کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے کچھ اقتباسات رکھتا ہوں سعید ناں حضرت مسیح محدود اللہ صلاح کے جس میں حضور نے اس موضوع کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ کھول کر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے سدھا احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے بس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں بس وہ اپنی کمزور فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک ہونے سے بچا لے اس لیے یہ یقینی امر ہے کہ اگر خدا توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا تو انسان پر یہ بوجھ صدہ احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا اس سے بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا طواب اور غفور ہے اور توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا پس جب انسان اس صدق اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا جو اپنی ذات میں کریم اور رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبہ قبول کر کے ہلاکت سے بچا لیتا ہے اور اگر انسان کو توبہ قبول کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا عیسائی مذہب بھی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے مگر اس شرط سے کہ توبہ قبول کرنے والا عیسائی ہو لیکن اسلام میں توبہ کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں اسامعین کہ کتنا وسیع کر دیا ہے حضور نے توبہ کو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو غیر مسلم ہے وہ چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لیں کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی جتنا مرضی وہ خدا کے آگے روئیں گڑ گڑائیں ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی لیکن حضور نے ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں کہ اس میں کیا حضور نے استثنا رکھا ہے لیکن حضور یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور ایک عظیم الشان وسط رکھنے والی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام میں توبہ کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے اور صرف وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے جو کوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر رہے ہیں. صرف یہ بات ہے ورنہ جو انسان اخلاقی برائیاں کرتا ہے اور اسے پھر وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے خدا کو مانتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ وہی طواب والا سلوک کرتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وہ گناہ اور اس کی وہ بدی جو خدا اور اس کے رسول کے انکار سے ہوتی ہے وہ تو اس وقت ہی ہوگی جب وہ اس سے بھی توبہ کرے گا اور خدا کی کتاب اور خدا کے رسول کو نہ مانے آگے زور لکھتے ہیں اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے عمل سے نجات پا سکے بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے تو یہ مختلف درجے ہوتے ہیں انسانوں کے کہ بعض انسان تو ایسے ہوتے ہیں جن کو بعض معصوم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ معصوم ہے اور معصوم جو ہے وہ اسما سے نکلا ہے یعنی بچنا اور محفوظ رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ سے مکمل اناس والا سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا بچائے گا تو بچانے والا یعنی کہ جو عاصم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض لوگوں کو اس نے یہ قوت عطا کی ہوتی ہے اپنے فضل سے کہ وہ گناہ کرنے سے ہی محفوظ رہتے ہیں جیسے کہ علیہ السلام ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے تو ہیں لیکن پھر وہ توبہ کرتے ہیں ان کے دل میں وہ جو نفس اللوامہ ہے جو مذمت کرتا ہے اس بات کی جیسے ہی گناہ ہو تو اس کا جو ضمیر ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللوامہ کا حامل جو شخص ہے وہ گناہ کر تو بیٹھتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو پھر پشیمانی ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے اور اس سے پھر وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کو دو ڈالتا ہے جیسے کہ ہمارا لباس گندا ہو کیچڑ آ جائے اس کے اوپر یا میل کچل ہو ہمارے اپنے جسم کی میل ہو یا باہر سے میل ہو تو ہم اس کو دھو دھوتے ہیں اسی طرح جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر ہمیں ندامت اور پشیمانی ہو تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور یہ بہت ایک وسیع مضمون ہے ابھی میں نے آپ کو ایک اس کا اقتباس پڑھ کر سنایا ہے ایک اور اقتباس یہ ہے حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا در حقیقت انسانی ترقیات کے دروازے کو بند کرنا ہے کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیہیات سے ہے کہ انسان کامل بل ذات نہیں یعنی انسان اپنی ذات میں کامل نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ میں خود ہی بڑا کامل ہوں اور فرماتے ہیں کہ انسان کامل بال ذات نہیں بلکہ تکمیل کا محتاج ہے یعنی ایک ایسا ایک ایسا وجود ہونا چاہیے جو میری تکمیل کرے جو ہماری تکمیل کرے ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تکمیل کرے ہم خود اپنی ذات میں مکمل نہیں ہیں کامل نہیں ہیں تو فرمایا کہ انسان کامل بال ذات نہیں بلکہ تکمیل کا محتاج ہے اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنے معلومات وسیع کرتا ہے پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا اسی طرح وہ پیدا ہو کر جب ہوش پکڑتا ہے تو اخلاق کی حالت اس کی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے چنانچہ جب کوئی نو عمر بچوں کے حالات پر غور کرے تو صاف طور پر اس کو معلوم ہوگا کہ اکثر بچے اس بات پر حریث ہوتے ہیں کہ ادنا ادنا نزا کے وقت دوسرے بچے کو ماریں اور اکثر ان سے بات بات میں جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت مترشے ہوتی ہے یعنی کہ واضح ہوتی ہے اور بعضوں کو چوری اور چگل خوری اور حسد اور بخل کی بھی عادت ہوتی ہے اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس امارہ ان پر سوار ہو جاتا ہے اور اکثر ایسے نالائق اور ناگفتنی کام ان سے ظہور میں آتے ہیں جو شریف اس کو فجور میں داخل ہوتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ اکثر انسانوں کے لیے اول مرحلہ گندی زندگی کا ہے اور پھر جب سعید انسان اوائل عمر کے تند سیلاب سے باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے نا کردنی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اپنی فطرت کے جامے کو پاک کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے یہ عام طور پر انسانی زندگی کے سوانے ہیں جو نو انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں پس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے تو یہ مختلف جو مرحلے ہیں انسان کی زندگی میں اس کو جو ہمارے سامنے یہ مشاہدات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے بھی ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں وہ گالیاں بھی دیتے ہیں پھر ماں باپ ان کو سکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے گالی نکالنا بری بات ہے آپس میں لڑنا بری بات ہے تو اس سے پھر بچے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کو شعور آتا ہے بعض اوقات ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بچہ ہے سمجھ جائے گا تو بعض اوقات سمجھانے سے سمجھتا ہے بعض اوقات تجربے سے سمجھتا ہے اسی طرح جو انسان ہے وہ اس کو پہلے برائی کا وہ شعور نہیں ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات بری ہے کہ یہ بات اچھی ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پھر آہستہ آہستہ جب اس کو شعور ہوتا ہے جیسے ضونف فرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے تو علم نہیں پیدا ہوتا آہستہ آہستہ ہمیں ہمارا علم وسیع ہوتا ہے ہماری معلومات وسیع ہوتی ہیں اور پھر ہم اچھے برے کی تمیز سیکھتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبوت ہے وہ بھی ایسی عمر میں آ کر دی ہے جب وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے اور جب وہ عربی زبان میں رجل بن جاتا ہے رجل یعنی کہ وہ مرد بن جاتا ہے بچے کو رجل نہیں کہتے طفل کہتے ہیں تو یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اگر توبہ قبول نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ کسی کو نجات دے کیونکہ نجات جو ہے وہ توبہ کے ساتھ ہی ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تخم توحید ہر ایک نفس میں موجود ہے لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی کئی مقامات میں کھول کر بتلا دیا ہے کہ وہ تخم سب میں تخم یعنی کہ بیج وہ تخم سب میں مساوی نہیں بلکہ بعض کی فطرتوں پر جذبات نفسانی ان کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کل مفقود ہو گیا ہے یعنی مفقود کی طرح یعنی کہ وہ غائب ہو گیا ہے بس ظاہر ہے کہ قوائے بہیمیہ یعنی کہ درندگی والے جو قوا ہیں جو طاقتیں ہیں یا غضبیہ یعنی غصے والے کوا بہیمیہ یا غضبیا کا فطرتی ہونا وحد وحدانی تلاحی کے فطرتی ہونے کو منافی نہیں ہے یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہر انسان فطرتی طور پر توحید کا قائل ہے اور بڑے بڑے جو عیسائی مفکرین ہیں جو تصلیس کے قائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل توحید ہے اور وہ بھی توحید کو مانتے ہیں اور ایسا شخص جس کو تسلیس کا کچھ پتہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے خدا توحید کے متعلق ہی سوال کرے گا تو یہ فطرتی بات ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے انسان کے اندر یہ اللہ تعالی... اللہ نے فطرتاً یہ بات رکھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو حیوانی جذبات ہیں وہ بہت ہی شدید ہوتے ہیں ان کے اندر غصے کی کیفیت بہت زیادہ شدید ہوتی ہے اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے تو حضور ہیں کہ یہ دونوں باتیں اگرچہ بظاہر ایک غصے کے الٹ ہے لیکن الٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ فلاح بندہ جو ہے وہ بہت شہوانی اور حیوانی جذبات کا مالک ہے بعض بہت غصے والا ہے تو اس کے اندر سے یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے فرماتے ہیں خواہ کوئی کیسا ہی ہوا پرست اور نفس امارہ کا مغلوب ہو پھر بھی کسی نہ کسی قدر نور نور فطرتی اس میں پایا جاتا ہے مثلا جو شخص بوجہ غلبہ قواعشہ حویہ یا غضبیہ چوری کرتا ہے یا خون کرتا ہے یا حرامکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اگرچہ یہ فعل اس کی فطرت کا مقتض ہے یعنی yani اس کی فطرت ہی ایسی ہے اس کو غصہ بہت آتا ہے اس کے شہوانی اور حیوانی جذبات بہت ہی شدید ہیں وہ قدم قدم پہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن فرمایا کہ اگرچہ یہ فیل اس کی فطرت کا مقتض ہے لیکن با اس کے نور صلاحیت جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اس کو اسی وقت جب اس سے کوئی حرکت بے جا صادر ہو جائے ملزم کرتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ف الحمہ ہا یعنی ہر ایک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام اتا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا جیسے کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا اچھا نہیں کیا لیکن وہ ایسے القاقی کی کچھ پرواہ نہیں کر رکھتا کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوت بہیمیہ غالب اور نفس طالب سو اس طور کی طبیعتیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود روزمرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے ان کے نفس کا شورش اور اشتعال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اس کو کون دور کرے ہاں خدا نے ان کا ایک علاج بھی رکھا ہے وہ کیا ہے توبہ وستغفار اور ندامت یعنی جب کہ برا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو یا حسب خاصۂ فطر تھی کوئی برا خیال دل میں آوے تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے یہاں پہ میں آپ کو مثال دوں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے غصے والی طبیعت تھی بہت تیز طبیعت تھی اور اسلام سے پہلے بھی تھی اسلام کے بعد بھی تھی تو مسلمان ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کو اب بھی ویسے ہی غصہ آتا ہے جیسے کہ پہلے آیا کرتا تھا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا آتا تو اب بھی ہے لیکن پہلے وہ بے جا استعمال ہوتا تھا اب بجا طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی پہلے جائز ناجائز ہر بات پہ غصہ آتا تھا اور اس کو غصے کا اظہار بھی ویسے ہی ظالمانہ طریقے سے کرتے تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہی اب ان کا غصہ جو ہے وہ اسلام کے دفاع میں استعمال ہونے لگ گیا اور اسلام کی خاطر جائز کاموں پہ غصہ نکلنے لگ گیا ناجائز کاموں پہ نہیں تنانچے یزوف فرماتے ہیں کہ جب کہ برا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو یا حسب خاصۂ فطرتی کوئی برا خیال دل میں آوے تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے بار بار نادم اور طائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اس آلودگی کو دو ڈالتی ہے یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے رمیہ عمل سون اور یسلم نفسہ ہو يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تخف اللَّهَ یج د غفور یعنی جس سے کوئی بد عملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا اس لطیف اور پر حکمت عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہیں خاصہ ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے اس کے مقابلے پر خدا کا عزلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذاتِ قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو ہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے یعنی جب کبھی کوئی بشر بروقت صدور لغزش و گناہ بر ندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے اور یہ رجوع الہی, بندہ نادم اور طائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے یعنی یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ جی آج میں نے گناہ کیا تھا تو معافی مانگ لی اور پھر کل دوبارہ گناہ ہو جائے گا تو اب کس منہ سے خدا کے پاس جاؤں یا میں بار بار میں گناہ کرتا رہوں بار بار معافی مانگتا رہوں تو اگر تو وہ گناہ انٹینشنلی ہے جان بوجھ کر ہے وہ یہ سمجھے انسان کہ جی کوئی نہیں گناہ کر لیتے ہیں بعد میں معافی مانگ لیں گے تو یہاں پہ اس بات کی تلقین نہیں ہے اس بات کی تعلیم نہیں دی جا رہی بلکہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی فطرت کے مطابق اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کسی بھی قسم کے جذبات ہوں غصے کے ہوں شہوانی ہوں حیوانی ہوں کسی بھی قسم کے ان سے جب مغلوب ہو کر وہ بغیر ارادے کے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس میں اس پہ نادم ہو اس پہ شرمندہ ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی ذات قدیم ہے اور اس سا... ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات بھی قدیم ہیں تو یہ جو اس نے کہا کہ وہ طواب ہے طواب کا مطلب ہے بار بار جھکنے والا تو ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک یا دو, دو دفعہ گناہ کرے اور معافی مانگ لے پھر کہہ جی کہ میں تو بار بار ہی کر رہا ہوں تو مجھے تو خدا معاف نہیں کرے گا بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ رجوع الہی بندہ نادم اور طائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے اور جب تک کوئی گناہ گار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے بس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں یا جو لوگ کوائے بہیمیاں یا غذبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندہ چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں تو عبارات اور بھی ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا لیکن جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح محدیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت تواب کو اور غفور الرحیم کو ہمارے سامنے بہت ہی آسان الفاظ میں لیکن بہت ہی جامع اور پرشوکت کلام کے ذریعے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدیم ہے معاف کرنا ہماری طرف جھکنا اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے کسی انسان میں غصہ آنے کا نقص ہے کسی انسان میں شہوانیت کا نقص ہے کسی انسان میں لالچ کا نقص ہے بہت سے نقاش انسانوں میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم اپنی فطرت سے مجبور ہو جاتے ہیں مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ کام باوجود نہ چاہنے کے اور باوجود اس کو برا سمجھنے کے وہ کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ضونف میں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فطرت کو ہی بدل دیں جیسے مصر کے ایک بہت مشہور مصنف اور سیرت نگار محمد حسین ہیکل نے حضرت عمر کی جو سوانح حیات لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ میں نے پڑھا ہے اس میں اس نے شروع میں بڑی خوبصورت بات لکھی اور وہ یہی بات ہے جو حضور نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ اسلام عقیدہ بدلتا ہے فطرت نہیں بدلتا تو عمر کی جو فطرت اسلام سے پہلے تھی فطرت وہی تھی فطرت نہیں بدلی تو جو عثمان کی فطرت تھی وہ اسلام سے پہلے بھی وہی فطرت تھی جو اسلام لانے کے بعد ہے علی کی جو شجاعت پہلے تھی وہی شجاعت بعد میں ہے ابو بکر کا جو صدق اور وفا کا جو جو خوبیاں ان کے اندر تھیں وہ اسلام سے پہلے بھی تھیں اور اسلام کے بعد بھی ہیں تو اسلام فطرت نہیں فطرت نہیں بدلتا اسلام عقیدہ بدلتا ہے اس لیے میں نے بتایا کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی غصہ آتا ہے. آپ کو تو آپ نے فرمایا. آتا تو ہے لیکن اب بجا طور پر آتا ہے بے جات طور پر نہیں آتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی فطرت کو بدل ہیں لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مغلوب ہو کر جب ہم سے گناہ ہوں اور بار بار ہوں میں پہلے بھی ابھی عرض کیا ہے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ گناہ ہے جو ہم اپنی فطرت سے مغلوب اور مجبور ہو کر کرتے ہیں بغیر ارادے کے کرتے ہیں لیکن اگر ہم ارادہ باندھ کر کام کریں جان بوجھ کر کریں تو پھر وہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی خدا سے مانگنا گویا مذاق اڑانا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے کہ جی میں کوئی بات نہیں میں گناہ کر لوں میں معافی مانگ لوں گا بعد میں لیکن اگر انسان سے بلا ارادہ ہو جائے جذبات سے مغلوب ہو کر ہو جائے تو چاہے وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مرتبہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھانکے بھی برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ حضرت مسیح محدودیہ صلاح وسلام کی صداقت کی ایک نشانی ہے ایک بین ثبوت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فرمایا میں نے جو آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ عال عمران کی اسی اور اکاسی کہ اللہ تعالیٰ کہ سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اور اللہ والا, بن اور اللہ والا بننا جو ہے اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے توبہ کرے استغفار کرے اور یہ جو ماہ رمضان کا اس وقت رمضان کا جو مہینہ جا رہا ہے وہ میں وہی بس ماہ بس رمضان, بس رمضان کا مہینہ کہہ رہا ہوں بس بس <laughs> تو اس میں ہمارے لیے بہت ایک مبارک موقع ہے کہ ہم جتنے بھی نوافت ادا کر سکتے ہیں قرآن کریم کے اوپر جتنا بھی غور کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے چلا جائے آمین. سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ شاء دس بجے تک رہے گا اور دس بجے ہم پھر اس فریکوینسی کو چھوڑ کے اے ایم فائیو تھرٹی کی فریکوینسی پہ چلے جائیں گے آپ کو دعوت کہ آج کے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور سکس فائیو جو ہمارے سامین کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون اسی طرح جو ہمارے سامین ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں پروگرام میں ان کی سہولت کے لیے ہمارا ای میل کا پتہ qa اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی اگر آپ اس پروگرام کی نشریات برائے راست نہیں سن پاتے یا کسی اپنے پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے ڈاٹ سی اے اور وہاں پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام برائے راست بلکہ آپ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ سے صرف گزارش ہے کہ موضوع کے مط... مطابق اگر سوال ہو تو جو تحقیق عنصر صاحب کر کے آتے ہیں اس سے زیادہ ہم فیض ہو سکتے ہیں دوسرے سوال اگر آپ پیش کریں گے تو یہ حق محفوظ رکھتے ہیں ہم اس کو کہ اس کو شامل کریں یا نہ کریں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے صاحب کے ساتھ انصر صاحب ای میل پہ ایک سوال آیا جی موضوع سے ہٹ کے ہے اگر پسند کریں تو پیش کروں جی بتا دیں میں عرض کرتا ہوں جی <coughs> یہ سوال جو ہے کون سی ویب سائٹ کھول ہوئی تھی سوری بعض دفعہ آپ کھول کے اس کو رکھتا ہوں کہ اور اس دوران کوئی دوسری بیچ میں چیز کرتا ہوں اور وہ پیچ رہ جاتی چلیے میں اس کو نکالتا ہوں ٹھیک ہے میں اگلا ایک جو اقتباس ہے جی وہ اپنے سامعین کے سامنے رکھتا ہوں اس کو پھر ہم اگر دیر لگی تو بعد میں اگلے پورا ہمیں دیکھ لیں گے جی ٹھیک ہے حضور فرماتے ہیں ایک اور اقتباس میں واضح ہو کہ توبہ لغت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے یعنی بہت رجوع کرنے والا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دستبردار ہو کر صدقے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ امر سراسر قانون قدرت کے مطابق ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے نو انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے ہوتا نا کہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے کسی بات پہ لیکن اگر ایک انسان آج ذین ساری دکھا کر توبہ کرے معافی مانگے تو دوسرا انسان بھی نرم پڑ جاتا ہے جا چاہے دیر سے ہو لیکن وہ نرم پڑ جاتا ہے وہ بھی تو یہی عضوف فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان سچے دل سے دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے تو پھر عقل کیوں کر اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے مگر خدا اس کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ خدا جس کی ذات نہایت کریم اور ہیم باقی ہوئی ہے وہ بندے سے بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام جیسا کہ میں نے بھی لکھا ہے طواب ہے یعنی بہت رجوع کرنے والا سو بندے کا رجوع تو پشیمانی اور ندامت اور تزل اور انکسار کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مفرت کے ساتھ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو کوئی مخلص ہی نہیں پا سکتا افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہیں کی اور تمام مدار اپنے فعل اور عمل پر رکھا ہے مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمت انسان کے لیے زمین پر پیدا کیں کیا اس کا یہ خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البنیان جب اپنی غفلت سے متنوع ہو کر اس کی طرف رجوع کرے اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے اور پہلا ناپاک چولہا اپنے بدن پر سے اتار دے اور اس کی آتش محبت میں جل جائے تو پھر بھی خدا اس کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے کیا اس کا نام خدا کا قانون قدرت ہے لانت اللہ کاظبین پھر فرماتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے لیے تین شرائط ہیں بدوں ان کی تکمیل کے یعنی ان کی تکمیل کے بغیر سچی توبہ جسے توبہۃ النسوخ تو کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی ان ہر سہ شرائط میں سے یعنی ہر ان تینوں شرطوں میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اقلا کہتے ہیں اور یہ اقلا کا جو اس کے حجے ہیں وہ الف قاف کادیانولا لام الف عن کہتے ہیں یعنی ان خیالات فاصدہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خسائل ردیہ کے محرک ہیں اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے کیونکہ ہتائے عمل میں آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصوری صورت رکھتا ہے یعنی انسان اس کو پہلے امیجن کرتا ہے اپنے دماغ میں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو زو فرماتے ہیں کہ پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالات فاسد و تصورات بد کو چھوڑ دے مثلا اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہو تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بدصورت قرار دے اور اس کی تمام خسائل رزیلہ کو اپنے دل میں مستحظر کرے یعنی اس کے جتنی بھی بری آتے ہیں اس کو اپنے دل میں سوچے اور اپنے دل میں اس کو لے آئے اور یہ سوچے کہ اس کی شکل بڑی بد ہے بدصورت ہے وہ کیونکہ اگر یہ سوچتا رہے گا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں تو وہ ناجائز تعلق پھر ختم نہیں ہوگا تو اس کے لیے پہلے یہ امیجن کرنا پڑے گا کہ وہ بہت بدصورت ہے اور اس کی عادتیں بہت خراب ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے بھی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا اور یہ سامعین میرے پاس بہت سے حوالے ہیں اس طرح کے جس میں مسلمانوں کے بزرگوں نے اور ان حضرت مسیحم السلام سے پہلے کے بھی اور بعد کے بھی ان کے یہ تذکروں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ارد لوگوں کو جو مسلمان ہیں اور مساجد میں ہیں ان کو کسی کو بندر دیکھتے ہیں کسی کو سور دیکھتے ہیں تو حضور بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ ان کا تصور جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی صفات کے لحاظ سے آ, کسی کو سمجھتے ہیں کہ بندر ہیں کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ سور ہیں اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالی نے قرآن کے بھی فرمائی ہے کہ وہ جو پچھلی قوموں کے لوگ تھے ان کو کہا کہ تم بندر ہو اور کسی کو کہا کہ وہ سور ہو جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ فطرتی لحاظ سے تو فرمایا کہ میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے بس جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے تھے ان کا کلا کما کرے یہ پہلی شرط ہے یعنی امیجن کرے جو بات اس کو ایک قسم کی بد لذت دے رہی ہے جو لسٹ ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں جو شیطانی محرک ہے وہ اس کو پہلے اپنے ذہن میں اس طرح کا تصور کرے کہ وہ بہت ہی بد ہے شکل بھی بد ہے اور اس کی صفات اور اس کی عادات بھی بد ہیں اس کے بغیر جو ہے نا وہ حقیقی توبہ نہیں ہو سکتی یعنی انسان وقتی طور پر تو ندامت محسوس کر کے تو یہ سوچے گا کہ میں اب یہ تعلق نہیں رکھوں گا یا میں طرف نہیں جاؤں گا یا میں دھوکے بازی والا یا لالچ والا یا شراب یا ذنا اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا لیکن چونکہ وہ تصور مکمل طور پر اس کے ذہن میں بیٹھا نہیں ہوتا اس لیے جیسے ہی موقع ملتا ہے ویسے ہی وہ اس طرف دوبارہ واپس آ جاتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حقیقی توبہ کرنی ہے جس نے توبت و نسو کرنی ہے اس کے لیے تین شرطیں اور پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے توبہ کرنی ہے اس کی شکل اور اس کی عادتیں اس کی صفات جو ہے نا وہ بدترین سمجھ کر اپنے ذہن میں ایک تصور جو ہے نا اس کو پیدا کر لے پھر فرماتے ہیں کہ دوسری شرط ندم ہے یعنی پشیمانی اور ندامت کو ظاہر کرنا ہر ایک انسان کا کانشنس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنوع کرتا ہے مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے بس گناہ اور بدی کے ارتقاب پر پشیمانی ظاہر کرے یعنی جیسے عزو نے لکھا ہے اسلامی اسکول کی فلاسفی میں کہ ایک نفس امارہ ہے ایک نفس لوامہ ہے ایک نفس مطمئنہ ہے تو یہ نفس لوامہ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کوئی بھی انسان ہو وہ جب کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو اس کا جو ضمیر ہے اس کا جو کانشیس ہے وہ اس کو اس بات پر متنوع کرتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اس کو دبا دیتا ہے اس کو معطل کر دیتا ہے کہ وہ سے لا اس کو کہتا تو ہے لیکن اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا اس کا تو فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پشیمانی اور ندامت کا ظاہر کرنا تو فرماتے ہیں کہ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب کہ قبا بے اور کمزور ہو جاؤں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہی ہوگا بس جب کہ خود زندگی ہی میں یہ سب باتیں چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتقاب سے کیا حاصل جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ درجوانی توبہ کر دن شے وائے پیغمبری وقت پیری گرگ زالم عیش وط پرہیز کہ جب دانت نہیں رہیں گے بھیڑیے کے منہ میں تو پھر تو وہ پرہیزگار بن ہی جائے گا لیکن مزہ تو اس وقت ہے کہ جب سارے قوا انسان کے مضبوط ہوں اس کے طاقتیں ساری اس کے پاس ہوں اور پھر ان کی موجودگی میں وہ گناہ نہ کرے تو یہ حقیقی توبہ ہے تو فرماتے ہیں کہ آخر تو چلی جائیں گے اگر ایک انسان زندہ رہے اور بوڑھا ہو جائے اور اس وقت اس کے جسم کی ساری طاقتیں اس سے ختم ہو جائیں اور پھر وہ کوئی گناہ نہ کر سکے تو اس فرماتے ہیں ایک, ایک تو ٹائم آئے گا نا تمہارے پاس جب تم یہ سارے گناہ کرنے کے قابل نہیں رہو گے تو اسے تو اس وقت تو چھوڑو گے ہی نا پھر آخر تو اسے بہتر نہیں کبھی چھوڑ دو تو فرمایا کہ جب جب کہ خود زندگی میں یہ سب باتیں چھوڑ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتقاب سے کیا حاصل بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلاع کا خیال پیدا ہو یعنی خیالات فاصدہ و تصورات بہودہ کا کلا کرے جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کیے پر پشمان ہو تیسری شرط عظم ہے یعنی آئندہ کے لیے مصم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کروں گا اور جب وہ مداومت یعنی ہمیشگی کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق اطاع کرے گا یہاں تک کہ وہ سیاح آت یعنی کہ وہ برائیاں اس سے قطن زائل ہو کر اخلاق حسنا اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے اور یہ فتح ہے اخلاق پر اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے جیسے فرمایا ان القوت للہ جمیہ کہ تمام طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی کو حاصل ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم رضا صاحب تشریف فرما ہے ساوین ہم اس پروگرام اس فریکوینسی کے اپنے آخری پانچ منٹوں میں داخل ہو گئے ہیں اگر آپ اس میں اپنا سوال اس وقت پیش کریں گے تو وقت کی رعایت کے ساتھ ہم اس کا جواب دیں گے ورنہ اس کو اگلے یعنی کہ جو ایم فائیو تھرٹی والا ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اس میں شامل کریں گے وائر اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو جو ہمارے سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون اسی طرح ایمیل کے ذریعے اگر آپ سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو یعنی یعنی تینوں طریق میں جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں اپنے سوال کے ساتھ تاکہ آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کیا جائے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں اگر فون کر رہے ہیں تو جو ہمارے ساتھی کنٹرولز میں ہیں ان کو اور اگر ای میل کر رہے ہیں تو ای میل کے اندر پھر ہم شعر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی براہ راست نشریات نہیں سن سکتے یا آپ کسی اپنے پیارے کو کسی عزیز کو سنانا چاہتے ہیں تو صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ کہیں بھی سن سکتے ہیں وائس اسلام ڈاٹ سی ہمارا کا پتہ ویب کا پتہ ہے وائس اسلام اس ویب سائٹ پہ نہ صرف آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ایک دم پھر voiceofislam.ca اسلام سی اور اسی طرح سامعین جب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اپنے سوال کے ساتھ تو یہ کوشش کریں کہ اپنا سوال لکھ کے لائیں ہمارے اکثر دوست اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ سوال اگر لکھا ہوا ہو تو پڑھنا آسان ہوتا ہے ایک منٹ کے دورانیے میں جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں یعنی سوال کے لیے ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنا سوال بآسانی مکمل کر سکتے ہیں مشکل تب ہوتی ہے جب آپ فی سوال کرنا چاہتے ہیں اس میں بعض دفعہ سوال رہ جاتا ہے اس کا جو تعارف ہوتا ہے وہی مکمل نہیں ہوتا اور آپ کا ایک منٹ کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ سے گزارش کہ اپنا سوال مکمل کر کے لکھ کے پھر پروگرام میں آئے اور ان گزارشات کے ساتھ اب یہ جو پروگرام کا ہمارا وقت تھا اس فریکوینسی کا وہ ختم ہوا چاہتے ہیں عنصر صاحب شکریہ آپ کا آپ پروگرام میں آئے ملا اور اسی طرح کنٹرولز پہ فضل الرحمٰن صاحب تھے ان کا شکریہ اور ان کی مدد سے یہ ہم پروگرام پیش کرتے ہیں آج اظہر احمد صاحب نے اور ان کے گھر والوں نے ہماری افتاری کروائی یہاں پہ ان کا شکریہ اور اظر کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے بھی آئے تھے افطاری کے لیے ان کے آنے کی ہمیں خوشی ہوئی بہرحال ان سب خوشیوں کے ساتھ آپ کی موجودگی کا بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ جب آپ آتے ہیں رمضان کی دعاؤں میں پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ahmadiyat Zindabad Ahmadiyat Zindabad Ahmadiyat Zindabad Ahmadiyat are listening to Radio Ahmadiyya the real voice of Islam Ahmadiyat Zindabad زند آباد احمدیت زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہو آج خوشی ہر دل میں ہے نئی کبھی میں داخل ہے کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد